نمبر آٹھ عید الاضحیٰ یادگار عید ہم تمام مسلمان اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی عید کا دن غفلت میں نہیں گزاریں گے بلکہ اپنی ہر عید کو اپنے لیے ایک یادگار عید بنائیں گے جی ہاں یادگار عید وہ ہوگی جو آخرت میں خوب کام آئے جب ہم اپنے اصل وطن میں ہوں گے اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی عید کے دن کون کون سے کام مصنون ہیں یہ سب آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا محبت کے ساتھ در شریف پڑھتے جائیں اور عشق کے ساتھ ایک کے ایک سنت کو پورا کرتے جائیں اپنی استطاعت کے مطابق خوب بڑھ چڑھ کر اچھی سے اچھی قربانی کریں یہ بری بات ہے کہ جیب میں موبائل سیٹ پندرہ ہزار کا اور قربانی کے لیے تین ہزار مہنگا موبائل سیٹ ہماری ضرورت نہیں وہ تو محض ایک فضول عیاشی اور بیکار نمائش ہے جبکہ قربانی تو ہماری ضروری ہے ضرورت ہے یہ تو ہمارے بہت کام آئے گی انشاءاللہ اللہ اس لیے موبائل سیٹ سستا ہو جائے اور قربانی قیمتی اور بہترین ہو جائے تو یہ نفع کا سودا ہے اور عقل مندی والی بات ہے بعض افراد عید کے دن قرآن پاک کی تلاوت کا ناغہ کر دیتے ہیں اللہ کے بندے یہ تو وفاداری والی بات نہ ہوئی خوشی کے دن تو خوشی والے کام کرنے چاہئیں اور اللہ پاک کے کلام کی تلاوت تو بہت خوشی والا عمل ہے کہاں ہم چھوٹے حقیر اور ناپاک اور کہاں اللہ عظیم و جلیل کا پاک کلام یہ تو اس کا احسان ہے ہمیں پڑھنے کی اجازت دی اور اس پڑھنے کو ہمارے لیے دنیا آخرت کی خوشی کا ذریعہ بنایا بس اے بھائیوں اور بہنوں عید کے دن تلاوت کا ناغہ نہ ہو خوب گوشت کھاؤ خوب ملو جلو خوب کباب بناؤ پلاؤ پکاؤ جوس پیو مگر تلاوت بھی کر لو اور اگر تمام گھر والے اکٹھے بیٹھ کر تلاوت کر لو گے تو خوب لطف آئے گا اور خوب اجر ملے گا اور اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں عید پر ایک چھوٹا سا کام کر لیا کرو انشاءاللہ اللہ آئندہ آنے والے مسلمان تمہیں دعائیں دیں گے اور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے دین سے بدعات کی جھاڑیوں کو دور کیا اور سنت کے نور کی حفاظت کی عید کے دن نئے کپڑے نیا جوڑا نیا جوتا مسلمانوں نے ضروری سمجھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیوں نے جنم لے لیا ہے آپ عید کے دنوں پر درجیوں کی دکانوں پر جائیں یا کپڑے کی مارکیٹ کو دیکھیں تو ہر طرف شیطان ناچتا نظر آتا ہے درجیوں اور دکانداروں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں عید الفطر پر ان سب کا رمضان المبارک کا آخری اشرہ ضائع ہوتا ہے غریب لوگ نئے جوڑے اور جوتے کے لیے قرضہ ہیں اور جن کے بچوں کو یہ چیز میسر نہ ہے وہ نہ شکری کی آہیں بھرتے ہیں معلوم ہوا کہ ایک بے ضرر سی چیز اب کتنی خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اس لیے ہم عید کے موقع پر نیا جوڑا نیا جوتا کی رسم کو بالکل چھوڑ دیں بس اپنے لباس میں سے جو اچھا جوڑا ہو اس کو دھو کر پہن لیا کریں اور یہی معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں اور جوتا تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ اس کی زیادہ فکر کی جائے اپنے استعمال والے جوتے کو دھو لیں یا پالش کر کے چمکا لیں آپ یقین کریں آپ کے اس عمل سے کتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اس بات کا اہتمام کریں اور مسلسل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ پورا ماحول ہی بدل جائے گا اور مالدار لوگ غریبوں کے دلوں کا خون نہیں کر سکیں گے نیا نیا جوڑا اس وقت بنایا جائے جب اس کی ضرورت ہو عید ہی کے موقع پر اس کا التظام نہ کیا جائے نیا جوتا بھی اس وقت خریدا جائے جب اس کی ضرورت ہو اس کے لئے عید کا موقع خاص نہ کیا جائے بس یہ ہے وہ چھوٹا سا کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے شروع کر دیں اور ہم اپنا مزاج یہ بنا لیں کہ شادی ہو یا غمی عید ہو یا کوئی سوگ سب سے پہلے ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اگر ہمارا طرز عمل یہ بن گیا تو ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں آسان ہو جائیں گی اور ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ظالمانہ رسومات کے غم اور اندھیرے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ